استعمال کرے جا جا سوال کرے بئیمان ہے ہاں اے سوال کر سکتے اللہ تبارک و تعالی یہ مادی رہے جائداد روحانی لوگ انہوں کیوں نہیں ظاہر کرائے اے سوال کر سکتے جبکہ روحانیت مادیت کنو لے لیکن اس کا تخت روحانیت آدھے مردہ جو نا. تاکہ سب کوئی محنت نہ ڈے اے سوال کر سکتے یہ نہیں آخری جب یہ جتنا مادی جائداد ہیں نے نفا ہے نقصان نہیں ہے بجلی کوئی ہو سکے اندر گنا نہیں اچھائی ہو سی برائی ہو سی جتنا مادری یاد آتے نقصان کو بری نہیں تھی سکتے نہ برائی کو بری تھی سکتے قانون یہ کوئی بری ایجاد کرے تو جتنی استعمال تھی سیندہ کا حصہ بچے اچھی ایجاد کرے نہیں پھر استعمال کرے سیندہ حصہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو گوارا نہیں بے روحانیت ایجاد کرے پھر وہ برئی دے استعمال تھی وے کیوں مادی جائیداد برئی کون پرے ہو نہیں سکتا روحانیت دھبے ویچنگ چندی یہ پیدا بھی استعمال کرنے مسلمان پھر اللہ تبارک تعالی نے گورنا سنا بے شرح کا قانون خرید و فروخت کا قانون بنا دیتے ذریعے بے شرح خرید و فروخت لو تقاضن احسان کو ختم کر دیں ملکیت کو بھی توٹر تو تو جی بس تو جو ونو بس چھکی پیا چڑھو احسان سودا سو شری جی بے شرح اگر ایک بے شرح ملکیت ختم نہ صرف اللہ تبارک و تعالی دی ملکیت ہی ختم نہیں تھی دی احسان وی چون سائیکل موٹر کے نہیں شکر اللہ دا ادا کرے سے کہ نا بھائی یالا مالک پیسے دی تنخواہ کی حال ہیویں تے اساں ہوں سائیکل موٹر دے مجازی مالکے سے حقیقی مالک اچھا فرض کیتا اساں ہوں سائیکل موٹر دے مالکے سے تے او دے ساڈا مالک ہے بے شک جل میں مملوک ہاں میری در مملوکی اللہ تعالی دی ملکیت احسان ختم نبائی شرع نال باقی ہر احسان دی ملکیت ختم ہودو فروخت کے بعد ہوں کو مالک کو خدا بائی نہیں آئی جی جی جی جی جی جی جی بہت وجہ جواب ہے اور جب یہ ہوئے جتنا لوگ میں بزرگ آئے میں سوال کرے سر میں سجی دو گاہ کر گئے گڑا لیا اکل نال بیٹھے کو بزرگ آ ہے فخر میں موٹر یار چڑھ جائیے لمبی وضاحت نہ کری سوال ہے جائیں سائیکل موٹر کو بنائے پیچھے استعمال استعمال کرو یہ پیسے نالت کرنے اللہ تعالی طاقت دیکھ اسلام کو مارو کو غلام بڑو لوڈیا پر میں میں دا مفتی کرنے کوئی ریاض صاحب کا بگ ناسٹر اللہ میں میں چلالے جواب وڈے وڈ وڈ ہے نا کلہ اسلام اسلاف ثابت اور کرا ہے اصلاف دین اتنا دی کر کئی نہیں کرا اسلاف کر گئے نہیں نات خون اسلاف کتاب ہیں اللہ تبارک تعالی دی سنا ایک سفے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. باقی سارا دینے اے ماں چود نات خون کھڑ جو ہیں دین پنج پنجا ہزار ناتال نات خلاف ایک پڑتے پیار کچھ سار اللہ تبارک تاریف لاماہد حضور باقی سارا دین کے کتابیا کا طریقہ دیکھو نا سر یہ دین دینا ہی جی نہ پنجا پنجا ہزار تھی نات خون لکھ لکھ بر عالم کو کچھ نہیں دینا دی جماعت دی نکل گیا سب نات خون چودہ دروئی شریف دروئی شریف دروئی شریف کروڑا اربا نات نل دے دروئی شریف نل سواب شاقر سوکھا بولے بخشاخشیا میں رن دے چڑھ ایک بالو بیان کی جائے بیٹھو بہشتی ہے سیاحے لوکھے مالا پہ جہ پیسے چاہیے کم کی بحش جہان میں تقریر بحش تھیسے بہشتی ہے <laughs> <laughs> <بیشتی> <laughs> <laughs> <mumubuhnifaraamazantullah'>, ببونی فرم ہاں تو اللہ علیہ ساری زندگی نہ کہیں کو بہشتی فرمائے نہ جان آپ بہشتی کہیں کو سمجھ دو جنبی کبھی جب بشارت رہی ماں تباہ کی یہ جرا دری ہے نا یہ جھوٹ کوئی آپ بھائی، نماز پار دیو مندنی چھ دی زیارت تھی دی۔ کیفیت بدل رہی دیچو دات بہشت اثرات بہشت صلی اللہ وسلمت بدل بلوچیا بلوچ ان لال چور تقریر کی مرغی پکڑ کی دی دے سال دبی نہ پڑھوئے پکڑے سے چودہ کو بات چود بخش سوال کرنا ہوا پیا پیچھوں نہ سوال کرو کر باقی نہ رہی تجھ میں آئی نہ زمیری. جی دھات کشت اپنی حالت نہیں بل سکتی جیری